آ رہی ہے پرانے پاک میں ایک اور اہم ترین آیت سورت المائدہ کی آیت نمبر تینتیس اس کو آیت محاربا بھی کہتے ہیں اور یہاں پر میں نے وہ مرتد کی سزا والا مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اب یہ جو گفتگو ہے یہ بڑی اٹینٹو ہو کر سننے والی ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی پہلے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے کانٹیکس میں جو علمی گفتگو ہے وہ کریں گے صحیح احادیث کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین يحاربون اللہ و رسول ابو بے شک سزا ان لوگوں کی جو لوگ جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَسْعَوْنَ فل ارب اور زمین میں یہ کوشش کرتے ہیں فساد فساد مچانے کی یعنی زمین کا امن برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں دہشت گردی کرتے ہیں جس کو آپ سمجھ لیں ان کی سزا اللہ تعالی کی طرف سے ہے سلبو کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے اور اس طرح قتل کیا جائے جیسا کہ قتل کرنے کا حق ہے او یو سلبو یا انہیں سولی پر چڑھایا جائے او تو ائیم و ارجول من خلا یا ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیجیے یعنی دایا ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں اور اگر بایاں ہاتھ کاٹ رہا ہے تو دایا پاؤں او یو سو منل یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے ان کو نکال دیا جائے اس جگہ سے ذالک کا لہم فزن کی دنیا یہ تو ہے ان کی دنیا میں سزا لہم فل آخرت اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا آزاد ہے یہ تو دنیا میں سزا ہے محاربہ کرنے والوں کے لیے جو فساد فل ارض کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑتے ہیں اس کے دین کے خلاف چلتے ہیں ان کے لیے إِلَّ الَّذِينَ تابو ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی من قبلی انگ تک درو اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا لو قابو پانے سے پہلے پہلے اگر انہوں نے توبہ کر لی تو تب تو ان کی توبہ قبول ہے لیکن پکڑے گئے تو پھر جو ہے وہ شریعت کا لا ہے ان پر اپلیکیبل ہو جائے گا آگے چور کی سزا بھی آ جائے گی اس کانٹیکٹ میں میں یہ بات بتا دوں گا کہ شریعت کی سزائیں جو ہیں ان سے معافی اسی صورت میں ہوگی جب تک کہ یہ معاملہ کورٹ تک نہ پہنچے ایک شخص نے چوری کی چوری کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی جا کر وہ جس کی چوری کی اس سے معافی مانگ لے اس کو مال واپس کر دے اس کا گنا ماف لیکن اگر یہ بات رپورٹ ہو گئی عدالت میں اور وہ پکڑا گیا چور اس کے بعد وہ کہے جی مجھے معاف کر دیں اور میں مال بھی واپس کر دیتا ہوں تو اب اس کی توبہ قبول نہیں جب تک کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے تو یہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جو مرتد ہو کر اپنا دین چھوڑ کر چلے جائیں اور فساد فلع کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ قدرت پانے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول ہوگی ادر وائز جب ان کو پکڑا گیا تو ظاہر ہے وہ پکڑ کے تو مجبور ہو اب وہ توبہ کریں گے تو زبردستی کی توبہ کوئی توبہ نہ ہوگی لیکن یہ ان کے لیے جو فساد فلعد کرنے والے جو آدھی مجرم ہے یہ بات یاد رکھیے آدھی مجرم کیونکہ یہ بات یا آدھی مجرم والی بات یاد رکھنی ہے کیونکہ میں آگے اس کو بھی ڈیٹیل کروں گا یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی گستاخی کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو پکڑ کے جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا جائے ایسا نہیں ہے جس طریقے سے اس گستاخ رسول والے قانون کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر ایسا نہیں ہے فارلم اللہ وفور الرحیم تو یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے زیادہ ٹینشن لینے کی تمہیں ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والا ہے تو تمہیں تکلیف کیا ہے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کر لی جائے تو بیسیکلی یہی وہ آیت ہے جو بنیاد ہے گستاخ رسول کی سزا کی کیونکہ گستاخ رسول بھی جو ہوتا ہے وہ بھی فساد فل عرب کرنے والا ہے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے چلے پہلی دفعہ تو غلطی ہوگی لیکن پھر غلطی در غلطی در غلطی اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنا اور پروفٹ کا مذاق اڑانا دنیا میں سوا ارب انسانوں کا دل دکھانا وہ شخصیت جو سوا ارب انسانوں کے دل کی دھڑکن ہے جس کے لیے سوا ارب انسان دنیا میں ون فورتھ آف ہیومن پاپولشن اپنی جان مال اولاد سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے اس شخصیت کی گستاہی کرنا اس سے بڑا فساد ول ارد اور کون سا ہو سکتا ہے تو کہتا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل کہاں سے لے لی قرآن سے لی سورت المائدہ کی آئر نمبر تینتیس فساد ول ارد کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے اور جیسا کہ قتل کرنے کا حق ہے اس کو سولی چڑھایا جائے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے لیکن یہاں پر کچھ اہم پوائنٹس بھی میں ڈسکس کر لوں اس کے بعد ان اللہ تعالیٰ حدیث کی روشنی میں ایک کریٹکل حدیث جس پہ منکرین حدیث کا بہت بڑا اعتراض ہے اس کو بھی میں ان شاء اللہ ایڈریس کروں گا اسی آیت کے حوالے سے تو پہلے یہ پانچ پوائنٹس جو ہیں آیت محربہ کے حوالے سے گستاخ رسول کی جو سزا ہے اس کے حوالے سے میں ڈسکس کروں تو پہلی بات بھائی یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں کاپ بن اشرف نامی ایک یہودی گستاخ رسول کو قتل کروایا تھا اب قرآن پاک بند کر دیجئے اسی پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ کنکلوڈ ہونی ہے کاپ بن اشرف یہودی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل گالیاں دیتا تھا معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کون ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے نظا کے خاطر اس گستاخ کو قتل کرے تو پھر ایک صحابی نے جو ہے وہ ذمہ داری لی اور بڑا ڈیٹیل واقعہ الٹیمیٹلی انہوں نے اس کو قتل کر دیا لیکن اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور واقعات بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جیسا کہ ذوالخویترا تمینی نجدی جس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی اور کہا تھا کہ اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر معاذ اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا اور صحابہ نے اس کو قتل کرنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو اس ساتھ کو قتل کرواتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گستاخ کو خود معاف کر سکتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے آج گستاخ رسول کو ہم اپنی طرح سے معاف نہیں کر سکتے اسی طریقے سے اس زمانے میں اگر پرٹیکولر کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ گستاخ رسول ہے اس کو قتل کر دو تو آپ کا ڈیسیجن شریعت کا ڈیسیجن اور کورٹ کا ڈیسیجن تصور ہوگا آج کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا کھڑا ہو کے جی فلاں بندے کو قتل کر دو اس نے یہ کر دیا جیسا کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ریسنٹ پاسٹ میں ایک واقعہ ہوا ہے ممتاز کادری والا مولویوں نے اس کو برگلایا اور پکڑ کے سلمان تصیر کو اس نے قتل کیا سلمان تصیر گستاخے رسول ہے تو اس کو کورٹ میں ایشو لے کے جائے اور دیکھیں کتنے بڑے بڑے علمائے اس کے اپنے پیر جو ہیں لحاظ کادری صاحب ڈاکٹر تعلقادری صاحب نے خود اعلان براد کر دیے کہ یہ طریقہ نہیں ہے کسی گستاخ کو قتل کرنے کا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے ورنہ تو پاکستان جیسے ملک میں تو لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کے لیے کسی بھی شخص کو کسی وقت گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے تو اس کو مار دیں تو اس طریقے سے ایک فطروں کا دروازہ کھل جائے تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جو امپورٹینٹ میں نے ڈسکس کیا اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بعض ایک بڑی مشہور حدیث پیش کرتے ہیں داؤد سے کہ ایک شخص ساتھ اس کی لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تو اس نے خود ہی اپنی لونڈی کو قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قتل معاف کر دیا بھائیو یہ اصول محدین پر ضعیف روایت ہے اس کے تمام شواہد ضعیف ہیں اس روایت کو پکڑ کے لوگ کہہ رہے تھے قانون اپنے ہاتھ میں لو جس کا دل کرے رسول کو گا پہلے وہ روایت تو اصول محدین پہ صحیح ثابت ہو اس روایت میں مغیرہ بن مقسم جو ہے راوی وہ مدلس ہے اور انت روایت کر رہے ہیں اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس اگر عام سے روایت کرے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو وہ روایت ضعیف ہو یہ پکی ضعیف روایت ہے جس کی منیاد پہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ سارے معاملات جو تحقیق کرے گا اس پہ کھولیں گے جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والا ہوگا یہ تو بے مولوی ہوتے ہیں جذباتی ان کا کام پبلک کو کٹھا کر کے چندے کٹھے کر کے مشہوری کرنا ہوتا ہے اور وہ پھر اس طریقے سے لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور محبت رسول کے نام پر تو محبت رسول کے نام پر یہ نہیں ہے کہ بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لے جائے یہ اس طریقے سے میرے اپنے باپ کا قاتل اپنے بیٹے کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو شریعت میں اجازت نہیں کہ میں اس سے بدلا لوں کورٹ بھی اگر غلط فیصلہ کر دے تو قیامت والے دن بدلہ ملے گا دنیا میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ یہ چاکنگ کرے کہ فلاں کو پھانسی دو فلاں کو پھانسی دو اور پھر وہ اس طریقے سے اشتہار چھاپنا شروع کر دیتے ہیں ورنہ اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا دوسرا پوائنٹ جو میں نے اس میں اشارہ ڈسکس کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گستاخ کو خود معاف کر سکتے تھے لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم معاف نہیں کر سکتے کسی گستاخ رسول کو جب تک کہ وہ توبہ والی ساری شرائط نہ پائی جائیں وہ آگے میں انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا آج اس پر سزا لاگو ہوگی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور نے بھی اس خوفی نجدیک اور ذوالفاسرا تمیمین کو معاف کر دیا تھا تو ہم بھی معاف دیں ایسا نہیں ہو سکتا پوائنٹ نمبر تھری کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے کسی سے گستاخی ہو گئی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے اب مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاگی کرنا بڑا گناہ ہے یا اللہ کی گستاگی کرنا بڑا گنا ہے ہاں جی اللہ کی اور اللہ کی سب سے بڑی گستا ہے شرک کرنا جو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے قرآن پاک میں دو جگہ پہ صورت النساء آہد نمبر اڑتالیس اور ایک سو سولہ میں ان اللہ اللہ یک فرشرا کبھی وہ یک فرو مادون ادال کلی اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا گیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر یہ قرآن میں واحد گناہ ہے کہ جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے دنیا میں معاف کر دے گا یہ قیامت کا دنیا میں اسی قرآن میں سورت الفرقان کے آخری رکو میں ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا سبحان اللہ یہ اللہ کی رحمت کا تقاض ہے تو شرک بھی اگر دنیا میں معاف ہو جاتا ہے تو گستاخے رسول بھی اس کی بھی معافی ہو جانی چاہیے شرک سے بڑا گناہ تو نہیں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اللہ کی گستاخی تو سب سے بڑا گناہ ہے اسی قرآن میں سورہ مریم میں اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دی کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اگر آسمان کے احساس ہو زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے رحمان ابال ادا کے انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا اتنی بڑی گالی اللہ کو دی اتنی بڑی گستاخی پونے دو رب کرچن یہ کام نہیں کر رہے رہمان کے لیے بیٹا تجویز نہیں کر رہے چاہے کیتھولک ہوں وہ بیٹا تجویز کرتے ہیں پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ عیسیٰ مریم ہی اللہ ہے تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ورنہ میں نے تو بڑے بڑے بزرگ جن کے بارے میں لوگوں کا بڑا گمان تھا کہ یہ بڑی بڑی پوچھی ہستی ہیں ان کی گستاحانہ عبارتیں نکالی ہیں ہمارا ریسرچ پیپر جس نے پچھلے تین سال سے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے اندھا دن پیروی کا انجام ایل سنت پاگ ڈاٹ کام پہ اٹھارہ گستاحانہ عبارات میں نے پرانے بزرگوں کی نکالی ہیں جن کو لوگ بڑا بڑا بزرگ کہتے تھے کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور ان کو آج سارے رحمت اللہ علیہ ان کے بڑے بڑے نام لیتے ہیں ان کے ناموں پہ لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ان بزرگوں کی بھی پھر قبریں کھود کے ان کو پھر سولی پہ لٹکائیں اگر گستاخے رسول والے معاملے میں اتنے سینسٹیو ہیں کم از کم رحمت اللہ علیہ تو کہنا چھوڑ دیں اگر لانت نہیں بیچ سکتے تو چلو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں ان کی کتابیں چینج ہو گئی ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے نہ ان کے الٹا مناظرے کرتے ہیں خود دیوبند اور بریلویوں کے مناظرے رکھے ہوئے ہیں پہ دیوبندیوں کے خلاف بریلویوں نے بھارت پیش کی لا لہ اشرلی تھانوی رسول تو انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہمارے بزرگ نے کہہ دیا یہ یہ رمز کی باتیں یہ روحانیت کی باتیں تو آپ کے بزرگ نے فرید الدین شکر نے بھی تو لا اللہ رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے الدین چشتی صاحب تو دونوں برابر ہو گئے ہاں جی ٹھیک ہو مسئلہ حل ہو گیا اعلی کہنا چاہیے تھا دونوں ہی غلط ہے لیکن یہ کون کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بات اتنی ہے جتنی ہمارے بزرگوں کی توہین کے اندر اندر لائی نہ کرے جہاں بزرگ آ گئے وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھنا پھر یہ کہنا ہے اتنے بڑے بزرگ پاگل تھے جنہوں نے چیچی رسول پڑھوایا آخر کو وجہ تو ہوگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نظر آئیں گے ان کو اور ویسے آپ غلامی رسول میں موت بھی قبولا نعرے لگوا لیں ملاد کے جلسے جلوس نکلوا لیں سارے کام کروا لیں لیکن جب اپنے بزرگوں کی باری آئے گی تو پھر وہاں کوئی بندے کو گستاخی نظر نہیں آئے گی اتنی بڑی بڑی گستاخیاں تو پھر اگر یہ معاملہ کرنا ہے تو پھر ان کے سارے ماننے والے ان کے سارے ماننے والے مولوی جو مولوی ان کو رحمت اللہ لے اور شیخ الاسلام اور ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں عکیم الامت اور مریض الامت اور یہ سارے مجدد دین و ملت اور مجدد دین بےدت ان سارے مولویوں کو پھر ٹانگا جائے اگر یہ اصول اسے اس سمجھنا ہے تو کہیں یہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بجائے ان کو یہ کرنا ہے کہ ان کو سمجھانا چاہیے مسلمان بھائی ہیں اہل قبل تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے اور یہ ہم نے اس پمفلٹ پہ کیا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے بڑے بڑے علماء جو بڑے بڑے فنی اپنے فکر کے بنتے تھے چاہے وہ دیوبند کے صاحب ہوں یا کے قریشی صاحب سارے باگے اس پمفلٹ سے کسی کی نہیں کہ لکھ کے جواب دے جب جواب مانگا جاتا تو کہتا ہے تو کہتے ہیں جی لہ علی نو مناظرہ کر لیں اب مجھے بتائیں اس بات پہ وہ مناظرہ کر سکتا ہے کہ چشتی رسول اللہ غلط ہے یا صحیح ہے اس پہ تو کسی آپ ریڑا باندھ سے مناظرہ کر لیں تو وہ بھی آپ کو ہرا گا لیکن مناظرہ کرنا مقصد مسئل نہیں مسئلہ لڑائی کرنا ہے فساد کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی لکھ کے دو کہ ہاں یہ چیزیں ٹھیک ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کو آپ کے اصلی چہرے بتائیں کہ آپ لوگ کن کن چیزوں کے اوپر چل رہے ہیں تو لیکن یہ بات ساری فرقہ باری سے بالا تر اسی طریقے سے اسماعیل دہلوی صاحب ان کی باتیں جو گستاحانہ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخی کی اور کہا کہ بڑے سے بڑا بزرگ چاہے نبی اور فرشتہ ہوا کے سامنے چمار سے زیادہ ذریع ہے معاذ اللہ اسی طریقے سے عبد صاحب انہوں نے لکھا کہ اس نماز میں معاذ اللہ حضور کا خیال آ جائے تو گدے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے کہ ساری گستاحانہ بارتیں جو ہیں جن کو بعض اہل عدیث بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں ان کی بھی باتیں میں نے ڈالی ہیں اس میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا ایک تلوار رکھی ہے محبت رسول کی جو جو اس زد میں آتا ہے چاہے تقریبان آتی ہو چاہے باقی بزرگوں کی باتیں آتی ہو ساری اس میں ڈالی ہیں یہی تو وجہ ہے کہ جواب کوئی نہیں دے سکتا جواب تو یہ دیتے تھے کہ جی ہمارے بزرگوں نے کیا تو آپ کے بزرگوں نے بھی کیا جو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ کسی کا بچہ فیل ہو گیا تو باپ نے بلا کے پوچھا کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا تو کہنا ابو جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا نا یہ جواب ہے کہ ہم غلط ہے تو وہ بھی غلط ہے نا بھائی اس سے آپ اللہ کی بارگاہ میں جان چھڑا لیں گے یہ باتیں کر کے پوائنٹ نمبر فور اگر کوئی شخص آد تن گستاخ رسول ہو آد توبہ پیش کی گئی توبہ کی پھر اس نے مسلسل اپنی روٹین یہ بنا لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی قرآن سنت کے دلائل پہ مولویوں کے کہنے پہ نہیں مولوی تو جس کو چاہیں گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیتے کوئی شخص یہ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے ہماری طرح کے انسان نہیں تھے صفتے بشریت میں ہماری طرح تھے باقی کمالات میں کسی انسان کو انس کے کوئی نسبت نہیں ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ کے پسیینہ مبارک میں سے خوشبو آتی تھی ہمارے پسینے میں سے بدبو آتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے حالانکہ یہاں آنکھ نہیں تھی لیکن آپ کو 360 سکسٹی ڈگری ویژن نظر آتا تھا ہمیں سامنے بھی صحیح نظر نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اپنی جگہ لیکن انسان تھے سورے بنی سر میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے کیونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بھی انسان ہونا ہے کیونکہ انسان تو نور سے افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے انسانیت کے لیے نور ہے قرآن بھی نور ہے صحیح بخاری بھی نور ہے صحیح مسلم بھی نور ہے صحابہ کے اقبال بھی نور ہے نور ہدایت لیکن فی نفسی صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور ایسے انسان کہ انسانیت کو بھی فخر ہے ایسے انسان اشرف المخلوقات افضل البشر الحمدللہ للہ آپ سے افضل بشر کوئی نہیں تو ایسے جو آبی مجرم ہوں گے ان کے لیے گستاخ رسول کی سزا ہوگی اور پوائنٹ نمبر فائیو یہ ہے کہ پاکستان میں بھی جو قانون ہے اس کے اوپر بھی نظر ثانی اس اعتبار سے ضرور ہونی چاہیے گستاخ رسول کی کہ کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے اور اگر کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس پہ جو شریک سزا بنتی ہے اس کو دی جائے دوسرا اگر کوئی شخص کسی پر ایلیگیشن لگاتا ہے کہ فناش گستاخ رسول ہے تو یہ چیز کنفرم کر لی جائے کتاب و سنت کے دلائل پہ کہ واقعی گستاخی ہے بھی ہے یا نہیں ہے کیونکہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے ذاتی مقاصد کو فل فل کرنے کے لیے کسی کے بارے میں گستاخ رسول کا فتمہ لگا کے اس کو مروا دیتے ہیں جیسا کہ آج سے میرا خلا پندرہ سال کم از تو ہو چکے ہیں اس واقعے کو ہمارے قریبی گجرا والا شہر کے اندر ایک حافظ قرآن تھا رضوان نام کا تو بےچارہ قرآن پاک کے پرانے صفات جو ہے وہ جلا رہا تھا تو لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنی دمانے کے لیے کہا جس نے قرآن کو آگ لگا دی اس کو قتل کر دیا ڈنڈے مار مار اور بعد میں پتا چلا ایسا معاملہ نہیں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے پرانے سفات کو جلا سکتے ہیں یہ گستاخی نہیں ہے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں صحیح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ تمام نسخے جلا دیے تھے پرانے پاک کے جن کی وجہ سے جو کہ رات کا اختلاف ہو رہا بہتر یہ ہے کہ دفنایا جائے لیکن جلائیں بھی تو کیونکہ ہماری عوام پاگل ہے کسی کے سامنے نہ جلائے کریں اگر جلانا ہے تو علیحدگی میں جلائے تاکہ کوئی بندہ فتوا ہی نہ لگا دے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو زمین میں دفنا دیا جائے اور اگر دریا برد کرنا ہے یا ڈیم میں ڈالنا ہے تو پھر کسی موٹے بورے میں ڈال کے اس میں بھاری پتھر ڈال کے اوپر سے بند کر کے ڈالیں کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں ہمارے ساتھ ہی بالکل دریائے جیل ہے جب یہ بریتی نکلتی ہے تو کتنے پرانے پاک کے صفے جو ہیں وہ کنارے پر آئے ہوتے ہیں کیونکہ اسی طریقے سے صفے پھینک دیتے ہیں تو اگر کسی موٹے بورے میں ڈال کے اوپر سے اس کو بند کر کے بیچ میں وزنی پتھر ڈالیں گے تو وہ دریا کے یا ڈیم کے پیندے تک پہنچ جائے گا یہ اس کو احترام کے ساتھ دفن کرنے کا طریقہ ہے تو یہ پانچ پوائنٹ جو میں نے اس حوالے سے ڈسکس کیے اب دوسری چیز اس کانٹیکس میں جو ڈسکس کرنی ہے وہ ہے اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے ہمارے پاس تقریباً بارہ منٹ رہ گئے ہیں درس میں باقی جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق متفقنل حدیث ہے جو آج کے دور میں منکرین حدیث کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بنی ہوئی ہے حدیث کا انکار کرنے کا تو منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ پینتیس منٹ کی علمی گفتگو ہے جس نے واقعی منکرین حدیث کے جو دلائل تھے ان کا صحیح علمی رد کیا اور کمر توڑی ان کی الحمدللہ تو یہ اہل سنت بار ڈاٹ کام پہ میری گفتگو رکھی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ جو دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم ہے ایک تو منکرین حدیث والی ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ ہر طرح کی روایت اور کس کہانیوں پہ بھی دین کی بنیاد رکھیں یہ بھی فتنہ ہے اور اس کو میں نے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ایل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی گفتگو ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ وہ تھا منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور یہ ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ تو دونوں ایکسٹریمز کا الحمدللہ اللہ کے فضل سے رد کیا ہے تو یہاں پر بھی یہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث جو اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے اور کم از کم آٹھ صحابہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کچھ لوگ نیو مسلم بن کر آئے مدینہ شریف میں مسلمان ہوئے اور اراب تھے پینڈو لوگ تھے گاؤں کے رہنے والے مدینہ شریف کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی ان کو خارش کی بیماری لگ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپن ایئر میں جہاں پر صدقے کے اونٹ وغیرہ تھے مالے غنیمت کے وہاں پر ان کو بھیج دیا اور فرمایا کہ اونٹ کا دودھ اور اس کا پیشاب ملا کر اس کو پیو تو اس کی وجہ سے تمہاری بیماری دور ہو جائے گی تو انہوں نے اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب ملا کر پیا اور ان کی خارش کی بیماری جاتی رہی اس عدیز کے جو اتراضات ہیں وہ بعد میں ڈسکس کروں گا ابھی اس کو تحمل کے ساتھ سنتے گئے اب کیا ہوا کہ جب وہ تندرست ہوئے تو انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چرواہے تھے وہاں پر ان کو قتل کیا اور وہ اونٹ بگا کر لے گئے مرتد ہو گئے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کر دیا اسلام بھی چھوڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے دوڑایا سیاح کو انہوں نے ان کو پکڑا ان کو پکڑ کر قتل کیا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھروائیں اور ان کو ریگستان میں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا یہ ہے پوری حدیث اور یہ جو سلا دی گئی وہ اسی آیت محربہ کے تحت آیت نمبر 33 سورت المائدہ کی کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں جو اپنا دین چھوڑ جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ سزا اچھا اب اس کانٹیکسٹ میں پورا چیپٹر بھی موجود ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الستطابت المرتدین چیپٹر صحیح بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں اور اس میں امت میں سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد سیدنا علی کا دور ہے جو بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں کہ خوارج کے خلاف انہوں نے کتاب کیا تھا ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جب میری امت میں تفریق ہوگی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے تو مسلمانوں کا دو گروہ بن جائیں گے پھر ان دونوں میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا خوارج کا اور وہ جو مسلمانوں کے دو گروہ بنے ہوئے ہوں گے ان میں سے جو گروہ ان خوارج کے ساتھ کتاب کرے گا وہ اس وقت حق پر ہوگا اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ہو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ سیدنا علی نے نہروان کے مقام پر ان خوارش کو قتل کروایا تھا تو یہ سیدنا علی کے سر پہ یہ تاج سجا کہ انہوں نے قتل خوارش کے ذریعے امت کے لیے ایک بہت بڑی مثال چھوڑی اور پھر ان کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے ان کی عورتوں کے ساتھ یہ ڈیٹیل ایک بیس ہے ان کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا لیکن فی الحال اس حدیث کے اوپر جو اعتراض ہوتے ہیں ان میں سے پہلا اعتراض ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور دودھ ملا کر پینے کا مشورہ کیوں دیا تو اس کے کافی علماء نے جواب دیے ہیں لیکن میرے نزدیک سب سے جو بہترین جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ غیبی خبر دے دی تھی کہ یہ لوگ بعد میں مرتد ہو جائیں گے انہوں نے ایمان اس طریقے سے کنوکشن والا قبول ہی نہیں کیا ان کا ایمان ہی منافکانہ ہے لہذا وہ چونکہ ان کا ایمان منافقانہ تھا اور فی نفس ہی ان کے دل کے اندر پلیدھی تھی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کے لیے علاج کا طریقہ تجویز اور مایا جار آفس وزن میں اپنی طرف سے تو نہیں کیا اور بعد میں مرتد ہو بھی گئے دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے وہ اعتراض بعد میں ڈسکس کرتا ہوں اس حوالے سے دوسری چیز یہ کہ اس حدیث کے اوپر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ خارش کے علاج کے لیے اونٹ کا پیشاب اور دودھ ملا کر ایز اے غذا استعمال کیا جائے کسی محدث نے یہ فہم نہیں لیا نہ کسی صحابی نے نہ کسی تابی نے نہ کسی تبا تابئی نے نہ طب نبوی میں کہیں یہ بات ملتی ہے کہ چونکہ حضور کا یہ بتایا ہوا فارمولہ ہے تو اس کو استعمال کیا جائے اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ تابین تبہ تابین کو یہ فہم کلیئر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج پرٹیکولر ان کے لیے ہی تجویز فرمایا جنہوں نے بعد میں مرتد ہو جانا تھا اور اس میں ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں کیوں پھروائیں مرتد کی سزا تو ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں آنکھوں میں سلائیاں کیوں پھروائیں تو وہ سنن نسائی میں پھر ڈیٹیل کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ اصل میں انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرواہوں کو قتل کر کے اسی طریقے سے ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹے تھے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائی تھیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا جو پہلے بھی ڈسکس ہو چکا دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان آنکھ کے بدلے آنکھ تو جو جو سلوک انہوں نے کیا تھا وہی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا جو انہوں نے سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرواہوں کے ساتھ کیا ایک اور اس سے بعد اہل بدت کے ریزنٹ نکالتے ہیں جی اس سے پتا چلا سنت اور حدیث میں فرق ہوتا ہے دیکھیں جی یہ حدیث تو ہے لیکن اس حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا لہذا یہ سنت نہیں ہے اور پھر بعض اوقات وہ اہل سنت کو اصحاب الحدیث کو تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں یا ہم اہل سنت ہیں تو اس حدیث پر عمل کریں تو آپ لوگ یہ پیشاب اور دودھ ملا کر کیوں نہیں پیتے تو ہم اصحاب الحدیث اہل سنت کے من پر ہیں اسحاب الحدیث اہل حدیث کے منحج پر ہیں ایز اے فرقہ نہیں ایز اے فرقہ اسلام, اسلام کے اندر سارے فرقے بنانا حرام ہے یہ ایک فکر کا نام ہے ورنہ مسلمان ہی ہے مسلم ہی, ہے مسلم ہی ہمارے لیے کافی ہے تو اصحاب الحدیث اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ کتاب و سنت سے اور صحیح احدیث سے جو رزلٹ صحابہ تابعین تبا تابعین اور محدثین نے نکالا ہے اس رزلٹ اور اس فارم کو ہم مانتے ہیں اپنی طرف سے فارم نہیں مانتے ہم نہ غیر مقلد ہیں اور نہ مقلد ہیں غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے زر نکالتا ہے اور مقلد وہ ہوتا ہے جو ایک بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے جبکہ متبع سنت وہ ہوتا ہے جو صحابہ تابعین تب تابعین کے اقوال کی روشنی میں کتاب و سنت کو سمجھتا ہے کیونکہ صحابہ اکرام ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب و سنت کا علم سیکھنے والے تھے ان کو فہم سب سے زیادہ تو یہ ہے اس کا علمی جواب ورنہ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے مسوار کرنا سنت ہے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسوا تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہو تو میں مسوار کرنے کا حکم دے دوں ان کو فرض کر دوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسوا چھوڑ دی جائے مراد یہ ہے کہ اس کو سنت کے طور پہ اڈاپٹ کیا جائے یعنی اتنی اہم سنت ہے کہ فرق کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درجہ دے دیتے اگر امت کے ساتھ شفقت نہ فرماتے تو یہ سنت کہاں سے پتا چلی حدیث سے تو حدیث پر پریکٹیکل اپلیکیشن کا نام ہی سنت ہے نماز کا طریقہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ سنت کے مطابق نماز کا طریقہ کیا ہے وہ صحیح بخاری مسلم سے پتہ چلتا ہے تو حدیث پر عمل کرنے کا نام ہی سنت ہے سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ایک ہی چیز کے دو نام ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عہر نے فرمایا جب پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا ہے تو عماں عائشہ نے فرمایا کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے آپ کا اخلاق یہی تھا وَإنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم <عَظِين> اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو فالو کرنے والے تھے تو قرآن تو کتابی شکل میں ہے پریکٹیکل فارم قرآن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکذات ہے اسی طریقے سے حدیثیں تو ریٹرن فارم میں کتابی شکل میں ہیں اور پریکٹیکل اس سنت پہ جب ہم عمل کریں گے تو حدیث پر عمل کرنے کا نام ہی سنت ہے حدیث کے علاوہ سنت کو اخذ کرنے کا کوئی اور سورس نہیں ہے ورنہ تو لوگوں نے آج کئی بدتوں کے نام سنت رکھ دیے ہوئے جب وہ حدیث کے بغیر سنت کو اخذ کرتے ہیں دوسرا اعتراض اس پر ہوتا ہے کہ دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ عالمین ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر ہمارے جنم میں بھی ایک یہ منکرین حدیث تھا اس نے کتاب لکھی تھی کہ دیکھو بخاری نے کتنا ظلم کیا ہے اللہ کہ ایسے واقعات لے کے آیا کہ حضور نے مرتدین کو قتل کروا کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کی آنکھوں میں صلاحیاں پھروائی قرآن میں تو آیا ہے سورہ انبیاء سو نمبر 107 سنا کا اللہ رحمت اللہ عالمین آپ تو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس نے سورت المایدہ کی یہ نمبر آیت نہیں تھی کہ اللہ ہی حکم دے کہ یہ کام کرو تو قرآن کے خلاف کیسے ہوا اسی قرآن نے پروفٹ کو حکم دیا ہے کہ آپ نے مرتدین کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت کے معاملے میں بہت سکتے تھے اس میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹالرنس نہیں تھی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا ہے کیا نہیں سئی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے ان کو جلا دوں اب یہ رحمت اللہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا ماں کی پیروی میں رحمت کا تقاضا یہ نہیں اللہ بھی تو سب سے پڑھ رحم فرمانے والا ہے لیکن اپنے نا کو دوزن میں نہیں ڈالے گا قرآن پورے کا پورا اس پہ رحمت کی اگر دس آیات ہے نا تو اللہ کے عذاب کی سو آیات ہیں اس کے اندر تو اللہ کا عذاب نہیں دے گا ماد اللہ ٹٹھا کیا اللہ نے قرآن میں نہیں ایسا ہونا ہے اللہ اپنے نافرمانوں کو دو سخ میں ڈالے گا اور اس میں مسلمان بھی می ہوں گے صرف کافر نہیں مسلمان بھی شامل ہوں گے تو یہ رحمت کے خلاف نہیں بلکہ شریعت کی امپلیمنٹیشن اور یہ جو عدیث ہے میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا اس کی ڈیٹیل سنن نسائی کے اندر موجود ہے یہ پرٹیکولر فجر کی نماز کے بارے میں تھا استفر اللہ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ منافق پہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پاری ہے یہ میرا فتویٰ نہیں ہے اور اس پہ میں نے ایکسکلوسو گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تیس کے نام سے پچاس منٹ کی گفتگو ہے نمازوں کے اوقات نمازوں کی اہمیت کے حوالے سے اور اس میں میں نے ایک غیر مسلم جو مسلمان ہوا تھا امریکن اس کا واقعہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ سنایا تھا کہ اس کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا تھا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے لیکن اب ٹائم نہیں ہے ورنہ مسئلہ میں, میں نے تو اس حوالے سے ہماری یہ گفتگو الحمد اللہ کنکلوڈ ہوئی سبحان کا اشد اللہ کا اطوب ولی اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رافق فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دل سے ماہ کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق تو فی کتاب فرمائے وما علینا